دجال کے بارے ہماری گفتگو ہو رہی تھی اور آج بھی دجال ہی کے بارے ہمارے ہماری گفتگو ہوگی دجال کے متعلق بہت ساری باتیں اس سے پہلے کے درس میں آپ لوگوں کے سامنے رکھی گئیں مزید کچھ باتیں دجال کے تعلق سے آج رکھی جائیں گی جہاں تک دجال کے دنیا میں رہنے کی مدت ہے تو ہمارے موجودہ شب و روز کے مطابق ایک سال دو ماہ دو ہفتہ ہوگی ایک سال دو مہینہ اور دو ہفتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دجال کے دنیا میں رہنے کی مدت کے بارے میں جب سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا چالیس دن رہے گا وہ پہلا دن ایک سال کے برابر دوسرا دن ایک ماہ کے برابر اور تیسرا روز ایک ہفتہ کے برابر ہوگا اس کے بعد جو باقی سینتیس روز تمہارے شب و روز کے برابر ہوں گے تو یہ سب ملا کر کے ایک موجودہ شب و روز کے مطابق ایک سال دو ماہ دو ہفتہ اس کی مدت بنتی ہے لوگوں نے کہا کہ پہلا دن جو ایک سال کے برابر ہوگا کیا پانچ وقت کی نمازیں کافی ہوگی آپ نے فرمایا اپنے روز و شب کا اندازہ کر کے سلاد پڑھنا یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے تو سے معلوم ہوا کہ وہ موجودہ جو شب و روز کہ جو کا وقت ہے اس کے مطابق ایک سال دو مہینہ دو ہفتہ وہ دنیا کے اندر رہے گا فتنہ دجال سے حفاظت کی بھی ہمیں تاکید کی گئی ہے اور ہمیں اس کے تعلق سے آگاہ رہنے کا کی تلقین کی گئی ہے اور کیسے ہم اس سے اپنے آپ کو بچائیں گے وہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ طلب کرنا چاہیے انسان اللہ کی پناہ طلب کرے دعا کرے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ رب الامن تو میں اس کے فتنے سے محفوظ رکھنا خاص طور سے نمازوں میں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلات میں دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے عذاب قبر اللہ میں عذاب قبر اور مسیح دجال کے فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے تو انسان دعا کرے دعا بہت بڑی طاقت ہے لہذا انسان عمومی طور پر دعا کرے چلتے پھرتے دعا کرے خاص طور سے نماز میں تشہود کے اندر سلام پھیرنے سے پہلے انسان وہ دعائیں پڑھے جن دعاؤں میں دجال کے فتنے سے اللہ رب العامن کی پناہ طلب کی گئی تو انشاءاللہ اللہ دجال کی فتنے سے وہ محفوظ رہے گا کیونکہ حفاظت ضروری ہے یہ نہیں کہ ہمارے پاس علم ہے یا میرے پاس بہت ایمان قوی ہے اور میں اپنے آپ کو بچا لے جاؤں گا یہ انسان کو نہیں کہنا چاہیے انسان قدر اللہ رب العلامین کی دو انگلیوں کے درمیان میں ہے اللہ تعالیٰ جدھر چاہتا ہے اس کو پھیرتا ہے لہذا ہمیشہ انسان فطرے کی جگہوں سے دوری اختیار کرے دور بھاگنے کی کوشش کرے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کو فطروں سے محفوظ رکھے ہو سکتا فطرہ آنے کے بعد انسان اپنے آپ کو نہ بچا سکے اس لیے فطرے کی جگہوں سے شک اور شبہات کی جگہوں سے انسان کو دور رہنا چاہیے نمبر دو سورہ کہاف کی چند آیات کا یاد کرنا ابو دردار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سورہ کہاب کی شروع کی دس آیتیں یاد کر لیں وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا صحیح مسلم کی روایت ہے جمعہ کے دن سورہ کہا کی پڑھنا سورہ کہا کی تلاوت کرنا یہ مسنون ہے اور جمعہ کے دن ہی قیامت قائم ہوگی لہذا انسان اگر سورہ کہاو کی آیتوں کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دجال کی کے فتنے سے محفوظ رکھتا ہے نمبر تین اس سے دور رہنا اس کے پاس نہ جانا یہ بہت ضروری بات ہے کہ انسان اس سے دوری اختیار کرے اس کے پاس نہ جائے عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کرسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دجال کے بارے میں سنے اسے چاہیے کہ اس سے دور رہے اللہ کی قسم آدم اس کے پاس آئے گا اور اسے یقین ہوگا کہ وہ پکا مومن ہے لیکن دجال اس کے دل میں شبہ ڈال دے گا پھر وہ اس کا پیروکار ہو جائے گا یہ سونا بھی داود کی صحیح روایت انسان کے اندر ایمان ہے لیکن وہاں جا کر کے جب دیکھے گا اس کی طاقت تو انسان ڈگمگا جائے گا اور اس طریقے سے اس کے اوپر ایمان لے آئے گا اس کا پیروکار ہو جائے گا اس لئے انسان کو کبھی بھی اپنے اوپر بھروسہ نہیں ہونا چاہیے اتنا اللہ کی ذات پر بھروسہ ہو اور فتنے اور شکوں کو شبہات کی جگہوں سے انسان اپنے آپ کو دور رکھے اسی میں انسان کے دین اور عزت کی آبرو اور حفاظت ہوتی ہے یہ نہیں کہ انسان یہ سمجھے کہ میں تو بہت قبیول ایمان ہوں میرے پاس تو علم ہے میں جانتا ہوں دجال کی نشانیاں مجھے معلوم ہے اس کے باوجود بھی انسان اسے دوری اختیار کرے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس جانے کے بعد انسان پر اس کا جادو چل جائے اور وہ فتنے میں پڑ جائے اس لیے انسان کو اسے دوری اختیار کرنا ضروری ہے چوتھی چیز یہ کہ مکہ یا مدینے میں جا کر کے انسان کو پناہ لینا یعنی وہاں جا کر کے رہنا کیونکہ ان دونوں شہروں میں دجال داخل نہیں ہوگا جیسا کہ اسے پہلے دریلیں گزر چکی ہیں اگر ایسا ممکن ہو تو انسان مکہ اور مدینے کے اندر رہائش اختیار کر لے مبارک جگہیں ہیں یہ اور جب وہاں رہے گا تو ان دو جگہوں پر ان دونوں شہروں میں دجال نہیں جائے گا تو وہ فتنے دجال سے محفوظ رہے گا پانچویں چیز یہ ہے کہ اس کے شر اور فتنے سے بچنے کے لیے اس کی علامات اور اس کے فتنوں کا علم رکھنا اور اس کی معرفت اور بصیرت حاصل کرنا یہ بھی ضروری کہ انسان اس کے بارے میں جانے ہیں. کیونکہ انسان جب جانے گا تبھی اپنے آپ کو دجال سے بچا سکے گا اس لیے جہاں خیر کے بارے میں جاننا ضروری ہے وہی انسان کے لیے شر کے بارے میں بھی جاننا ضروری ہے دجال شر ہے بہت بڑا فتنہ ہے یہ کیونکہ یہ شرک کی دعوت دے گا اپنے اوپر ایمان کی دعوت دے گا یہ بہت بڑا شرک ہے یہ لہٰذا سے بڑا فتنا ہے یہ دجال کیونکہ شرک سب سے بڑا فتنا ہے, ہے سب سے بڑا ظلم ہے یہ سب سے بڑا گناہ ہے سب سے بڑی معاشیت ہے سب سے بڑا منکر ہے سب سے بڑا ہے سب سے بڑا ہے اس سے بڑا کوئی گناہ اللہ کے نزدیک انبیاء کے نزدیک اس دنیا میں اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں شرک سے بڑا گناہ لہذا اس کا فطرہ سب سے بڑا فتنہ ہوگا کیونکہ وہ شرکی کی طرف لوگوں کو بلائے گا لہذا اس کے بارے میں جاننا ہمارے لیے ضروری ہے اس کے فتنوں کا علم رکھے کہ اس کے فتنہ کتنا سنگین ہوگا کتنا خطرناک ہوگا کتنا تباہ کن ہوگا لوگ اس کے فتنے کے اندر بہہ جائیں گے فتنے میں اور ایمان ان کا محفوظ نہیں رہے گا لہذا علم اور بصیرت حاصل کرنا انسان کے لیے ضروری ہے تاکہ اپنے آپ کو اسے محفوظ رکھے حضرت حضیفر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ آپ سے خیر کے بارے پوچھتے تھے میں شر کے بارے میں بھی پوچھتا تھا کیوں پوچھتا تھا کہ اس خوف سے کہ شر مجھے کہیں لاحق نہ ہو جائے اس لیے آپ دیکھیے قرآن کریم میں جہاں توحید بیان کی گئی ہے وہیں شرک بیان کیا گیا جہاں ایمان کا ذکر ہوا وہیں قرب کا بیان ہوا جہاں جنت کا ذکر ہے وہیں جہنم کا ذکر ہے جہاں خیر کا بیان ہے وہیں شر کا بھی بیان ہے جہاں اچھے اخلاق بیان کیے گئے ہیں وہیں برے اخلاق بھی بیان کیے گئے ہیں اور یہ اس لیے کہ جو اچھی چیزیں انسان ان کو لے ان پر عمل کرے اور جو بری چیزیں انسان اسے اپنے آپ کو دور رکھے تو دونوں چیزوں کا جاننا ضروری ہے خیر کا بھی جاننا اور شر کا بھی جاننا اللہ نے اس سمت کے بارے میں یا امرون بالمعروف معروف یا نہ انہیں علمکر وہ معروف کا حکم دیتے ہیں لوگوں کو منکر سے روکتے ہیں منکر سے روکتے ہیں انسان اگر مرکر نہیں جانے گا تو کیسے لوگوں کو منکر سے روکے گا اس لیے منکر کا بھی جاننا ضروری ہے کہ یہ منکر ہے اور اس سے روکنا ضروری ہے لوگوں کو علم کے مطابق ہے تو معروف کا بھی حکم دینا ہے اور لوگوں کو منکر سے روکنا بھی ہے شریف معروف کا حکم دینا یہ امبیا کی دعوت کا طریقہ کار نہیں رہا ہے امبیا نے توحید کی دعوت دی اور لوگوں کو شرک سے روکا خیر کی دعوت دی لوگوں کو شر سے روکا سنت کی دعوت دی لوگوں کو وداس سے روکا لہذا یہ امبیا کی دعوت کا طریقہ کار دونوں پہلو انسان کے بیان کیے جائیں کیونکہ اگر وہ منکر اور بدات اور شر نہیں جانے گا تو شر کو خیر سمجھ کر کے منکر کو معروف سمجھ کر کے بدعت کو سنت سمجھ کر کے اپنا سکتا ہے وہ اگر پہلے سے اس کے پاس علم رہے گا تو اس سے انسان اپنے آپ کو محفوظ رکھ لے گا تو دونوں چیزوں کا جاننا انسان کے لیے ضروری ہے یہی صحیح منہج ہے یہی امبیا کا طریقہ کار رہا ہے دعوت کا یہی قرآن کا طریقہ ہے یہ حدیثوں کا طریقہ ہے حدیثوں میں دونوں چیزیں بیان کی گئی اچھے لوگوں کا بھی ذکر کا بھی ذکر خیر کا بھی ذکر ہے کا بھی لہذا صرف معروف کا جان لینا یہ کافی نہیں ہوتا انسان کو اپنے آپ سے شر سے بچانے کے لیے اور یہ جو صلب سالین کا منہج ہے اس کے خلاف ہے یہ کہ انسان صرف معروف کی بات کرے اور لوگوں کو منکر سے نہ روکے یہ دونوں ضروری انسان کے لیے کہ معروف کا بھی حکم دے اور منکر سے بھی روکے اگر معروف جان لینے سے انسان منکر جان لیتا تو پھر منکر کو الگ سے نہ بیان کیا جاتا لوگ یہ کہتے کہ بھی معروف کافی ہے آپ کے لیے آپ معروف جان جائیں گے تو آپ خود بخود منکر سے بچ جائیں گے ایسا نہیں ہے اگر ایسا ہوتا تو اللہ ابرامین توحید کے ساتھ شرک کو نہیں بیان کرتا خیر کے ساتھ شر کا ذکر نہیں ہوتا معروف کے ساتھ منکر سے روکنے کی بات نہیں کہی جاتی اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان اس کو نہیں جان سکتا ہے جب تک کہ اس کو قرآن اور حادیث کے درائر سے نہ بیان کیا جائے لہذا منکر کا اور شر کا بھی جاننا انسان کے لیے ضروری ہے صرف معروف جان لینے سے انسان منکر نہیں جان جائے گا اور نہ ہی صرف معروف کی دعوت دینے سے منکر ختم ہو جائے گا منکر کے کی طرف منکر سے روکنا لوگوں کے لیے ضروری ہے معروف کی طرف بلانا ہے اور ساتھ ہی ساتھ منکر سے لوگوں کو روکنا ہے جب اپوزٹ چیزوں کا علم ہوتا ہے تب جا کر کے انسان کا علم پختہ ہوتا ہے اور مکمل ہوتا ہے لہذا دونوں کا علم رکھنا انسان کے لیے ضروری ہے تو یہ کچھ اسباب ہیں جس سے انسان اپنے آپ کو دجال کے فتنے سے اور اس کے مکر سے بچا سکتا ہے اب آئیے دسجال کیسے ہلاک ہوگا اس کی کیسے موت ہوگی کیونکہ وہ بھی انسانوں میں سے ہے اس کی بھی موت ہوگی ابو حرض اللہ انہوں سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے دسجال مشرق سے آئے گا مشرق سے آنے خوراسان ایران کا ایک شہر ہے خوراسان وہاں سے نکلے گا اس کا ارادہ مدینہ جانے کا ہوگا وہ بہت پہاڑ کے پیچھے جب پہنچے گا تو فرشتے اس کا رخ شام کی طرف پھیر دیں گے اور وہیں ہلاک ہو جائے گا صحیح مسلم کی روایت ہے اس کی ہلاکت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہوگی جب اس کا فتنہ بہت بڑھ جائے گا اس وقت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے دمشق میں نازل ہوں گے کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ العالمین نے اوپر اٹھا لیا آسمان کی طرف ابھی وہ زندہ ہیں ان کی موت نہیں ہوئی ہے دوبارہ دنیا کے اندر وائیں گے اور ان کی تبھی موت ہوگی دجال شام کی طرف جا رہا ہوگا عیسیٰ علیہ السلام اسے باب لط پر آ پکڑ لیں گے دجال دیکھتے ہی نمک کی طرح بگڑنے لگے گا عیشا علیہ السلام اپنے نیزے سے وار کر کے اسے موت کے گھاٹ اتار دیں گے باب اسرائیل کے اندر ہے اور وہاں پر کہا جاتا ہے کہ اسرائیلیوں کا ایئرپورٹ ہے وہاں پہ اس جگہ پر تو وہیں پر عیدا علیہ السلام اسے پکڑ لیں گے کیونکہ جو علاقہ اسرائیل کا فلسطین کا یہ سب شام کا علاقہ کہلاتا تھا اب الگ الگ ملک ہو گئے ہیں پہلے شام جب کہا جاتا تھا یہ سارے علاقے سارے ممالک جو ابھی بن گئے نئے اس شام کے علاقے میں آ جاتے تھے تو وہیں پر عیسی علیہ السلام اپ نیزے سے وار کریں گے نیزہ پھینکیں گے اور پھر وہ مر جائے گا اور ہستے عیسی علیہ السلام کو دیکھتے ہی وہ نمک کی طرح پگھلنے لگے گا کیونکہ عیسیٰ علیہ اللہ کے نبی ہیں جیسے شیطان دیکھتا ہے کسی طاقت اور مومن کو تو پھر شیطان بھاگ جاتا ہے ہستے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جس گلی سے گزرتے تھے شیطان اس گلی کو چھوڑ دیتا تھا امام طیمیہ رحمتہ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے جب ان کے پاس لوگ آتے اور کسی کے اوپر شیطان کے آنے کا اے, کے بارے میں بیان کرتے تو کہتے میرا جوتا لے جا کر کے اس کو دکھا دینا کہ ابن تیمیہ کا جوتا ہے تو وہ ڈر جائے گا شیطان ابن تیمیہ کا نام سن کر کے جی کیونکہ حق کے سامنے باطل پہل جاتا ہے باطل زائل اور ختم ہو جاتا ہے حق کی طاقت بہت بڑی طاقت ہوتی ہے اس کے سامنے باطل نہیں ٹک سکتا تو عیسی علیہ السلام حق ہے اللہ کے نبی اور رسول ان کو دیکھتے ہی عیسی علیہ السلام کو نمک کے طریقے سے پگھلنا شروع ہو جائے گا جیسے نمک پانی پگھلنا شروع کر دیتا ہے ایسے ہی وہ پگھلنا شروع ہو جائے گا اور اگر اس کو نہ بھی مارتے تو وہ بھی مر جاتا لیکن عیسیٰ اس علیہ السلام نیزے سے اس پر وار کریں گے اور اس طریقے سے پھر وہ مر جائے گا ابو حیرا رضی اللہ علیہ ووایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے عیسیٰ اس علیہ السلام نازر ہوں گے اور مسلمانوں کو صلات پڑھائیں گے جب اللہ کا دشمن دجال انہیں دیکھے گا تو جس طرح پانی میں نیمک گھلتا ہے ویسے ہی گھلنا شروع ہو جائے گا اگر عیسیٰ علیہ السلام اسے چھوڑ دیتے تب بھی گھل کر کے مر جاتا لیکن اللہ رب العالمین اسے عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل کرائے گا عیسیٰ علیہ السلام کے نیزے میں دجال جال کا لگا ہوا خون لوگوں کو دکھائیں گے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے جب دجال مر جائے گا تو جس کے متبعین اور پیروکار ہیں وہ سب شکست کھا جائیں گے اور مومنوں کی جماعت ان کا قتل عام کرنے لگے گی یہاں تک کہ درخت اور پتھر تک مسلمانوں کو یہودیوں کی قتل کی دعوت دیں گے وہ کہیں گے مومن اے بندے مسلم اے اللہ کے بندے میرے پیچھے کی عہدی اسے قتر کر ڈالو البتہ مدار کا درخت انہیں پناہ دے گا کیونکہ یہودیوں کا درخت ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت آج اسرائیل میں سب سے زیادہ مدار کا درخت لوگ لگا رہے ہیں تو یہ مدار کا درخت کے علاوہ باقی سارے درخت اور پتھر اور سجر و حجر سب اسے کہیں گے اے مومنوں سے کہ آؤ میرے پیچھے کی عہدی چھپا ہو اسے قتل کر دو تو جو بھی دجال پر ایمان لایا ہوگا ان سب کو قتل کر دیا جائے گا اور اس اور اس کی موت سے بھی اور پھر اس کے جو متمئن اور پیروکار ہیں ان کے مر جانے سے لوگوں کو نجات مل جائے گی اور اس کے قتل سے دجال کے قتل سے نسرانیت اور یہودیت کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا ساری دنیا میں صرف اہل اسلام باقی رہ جائیں گے امن و سلامتی اور اخوت و مدت کا دور دورہ ہوگا اس کے قتل سے جہاد بھی ختم ہو جائے گا عمران کیا نام ہے جال کے قتل سے کیا ہوگا جہاد بھی ختم ہو جائے گا جی اور جب سارے اس کے متبعین اور پیروکار ماننے والے مار دیے جائیں گے تو دنیا کے اندر صرف مسلمان موحدین باقی رہیں گے موحدین یعنی وہ جن کے ایمان اور عقیدے میں کوئی کفر نہیں ہوگا کوئی شرک نہیں ہوگا اور ان کی ایک پہچان صرف ہوگی مسلمان بس یہ ساری جماعتیں جو آج ہیں منحرف جماعتیں اور باطل افکار اور نظریات والی جماعتیں وہ سب ختم ہو جائیں گی ایک عقیدہ اور ایک منہ سب کا ہوگا سب مسلمان ہوں گے ابھی مسلمان کے نام پر بہت سارے لوگ ہیں شر کرنے والے کفر کرنے والے اہل بداج صوفیہ روافظ خوارث جہمی اور اس طریقے سے نہ جانے کتنے لوگ ہیں آگا خان درست بہرا رافظ عیشہ اور شیعہ اس طرح کی کتنی آ, کتنی جماعتیں ہیں اور کتنے گروہ ہیں جو آ, اسلام کے نام پر دنیا کے اندر پائی جاتی ہیں یہ سب ختم ہو جائیں گے اس وقت سارے نام گٹ جائیں گے صرف مسلمان رہیں گے بس کیونکہ ابھی جو نام ہے وہ ضرورت ہے پہچان کے لیے اس لیے ہم کہتے ہیں اہل حدیث اور سلفی پہچان کے لئے کیونکہ ابھی بہت سارے لوگ ہیں جو سلف سالین کے عقید اور منحج پر نہیں ہیں اور اسلام کا نام لیتے ہیں اپنے آپ کو مسلمانوں میں شمار کرتے ہیں تو تمیز کیسے ہوگی اس لیے تمیز کے لیے ضروری ہے نام رکھنا سب آدم کے اولاد ہیں اگر آپ کے ہم انسان ہیں تو آپ کو نام بتانا پڑے گا نہیں سمجھ میں آئے گا کہ آپ کون ہیں تو اب جب کہ بہت سارے دعوے دار ہیں مسلمان کے تو اس میں سچا مسلمان کون ہے صرف صارحین اور صحابہ تابین طب تابین کے عقید و پر کون ہے نبی کی سنت پر کون ہے نبی کے دیے ہوئے وصولوں اور ضابطوں پر ان کی دی ہوئی شریعت پر کون ہے یہ کیسے پتا چلے گا جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں بتائیں گے کہ ہم فلاں ہیں تو آج ضرورت ہے اس وقت یہ ضرورت ختم ہو جائے گی کیونکہ صاف صحابہ تابین تابین کے عقیدے اور مناج پر ہوں گے دنیا سے شرک کا کفر کا کلا ہو جائے گا سب ختم ہو جائے گا کوئی ایسی چیز باقی نہیں گی اور سب کا عقیدہ اور مناج ایک ہو جائے گا لہذا اس وقت صرف مسلمان رہیں گے اس وقت صرف مسلمان رہیں گے یہ جو القاب ہیں یہ ضرورتوں کی ایجاد ہوتے ضرورت ختم ہو جائے گی یہ بھی ختم ہو جائے گا تو اس کو جب قتل کر دیا جائے گا دجال کو اور اس کے ماننے والوں کو تو جہاد بھی ختم ہو جائے گا کیونکہ اس کے بعد پھر قیامت قائم ہو جائے گی عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے میری امت میں سے ایک جماعت حقیقی کی خاطر جہاد کرتی رہے گی اور ان کے مخالفین پر ان کو غلبہ بھی رہے گا حتیٰ کہ میری امت کا آخری شخص مسیح دجال کے خلاف جہاد کرے گا آخری شخص مطلب یہ ہوا کہ اس کے قتل ہونے تک دنیا کے اندر جہاد رہے گا اور جیسے اس کا قتل ہو جائے گا جہاد بھی ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد دنیا بھی ختم ہو جائے گی تو یہ اس طریقے سے اس کی علاقت ہوگی اور اس کی بربادی ہوگی اور اس کے فتنے سے اس کے مر جانے سے پوری دنیا والے محفوظ ہو جائیں گے ایک اور مسئلہ ذکر کر کے اپنی بات ختم کر دوں وہ یہ ہے کہ ابن سیاد ایک شخص اللہ کے کے زمانے میں جو کاہن تھا مکار اور فریبی تھا اے اور اے کیا اس کے بارے میں کیا وہ تجال تھا یہ میں وضاحت کر دوں تو اس کے بارے میں صحیح بات یہ ہے اگرچہ اس مسئلے میں علماء کے اختلاف آ جاتا ہے لیکن صحیح بات یہی ہے کہ ابن سیاحت وہ دجال نہیں تھا جو قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے جو مہدی کے زمانے میں آئے گا اور جیسے عیصن مریم علیہ السلام اسے قطر کریں گے یہ وہ دجال ہے البتہ ابن سیاد ایک مکار فریبی کاہن اور دجال و کذاب شخص تھا کیونکہ حدیثوں میں جو علامات دجال کے بارے بتائی گئی ہیں وہ نشانیاں ابن سیاد میں نہیں پائی جاتی تھیں جیسے کہ دجال مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو پائے گا جبکہ ابن سیاد تو مدینہ ہی کا رہنے والا تھا وہ مکہ میں بھی داخل ہوا دجال کی کوئی اولاد نہیں ہوگی جبکہ ابن سیاد صاحب اولاد تھا دجال مہدی کے زمانے میں آئے گا جبکہ ابھی مہدی علیہ السلام کا ظہور ہی نہیں ہوا دجال کو عیسیٰ ابن مریم قتل کریں گے جبکہ ابن سیاد کی طبعی موت واقع ہوئی جی تو اس طریقے سے یہ مسئلہ ہے کہ ابن سیاد وہ دجال نہیں تھا جو قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی البتہ یہ مکار اور فریبی تھا اور اس کے بارے میں بھی, بھی, بھی روایت آتی ہے یا بتایا جاتا ہے کہ آخر میں اس نے توبہ کر لیا تھا اللہ عالم اور اس کی جنازے کی نماز بھی ادا کی گئی تھی جبکہ ایک یہ بھی ہے کہ وہ ہررا کے دن غائب ہو گیا تھا پھر بعد میں کسی نے اس کو نہیں دیکھا وغیرہ وغیرہ تو ان حقائق سے معلوم ہوتا ہے کہ ابن سیاد وہ دجال نہیں تھا جس دجال کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے البتہ اس میں بھی کوئی شک نہیں کوئی ایک فتنہ تھا جس کے ذریعے سے مومن بندوں کی آزمائش مطلوب تھی اور اس کے ذریعے سے آزمائش کی گئی شیخ السلام تیمیہ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں ابن سیاد کا معاملہ بع صحابہ کے لیے پیچیدہ ہو گیا جس کی بنا پڑوسی کو لوگوں نے یا کچھ لوگوں نے دجال سمجھ لیا فرا فرماتے کہ بعد میں واضح ہو گیا کہ وہ دجال نہیں ہے بلکہ وہ کاہنوں میں سے تھا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا امتحان لیا الفرقان بین اولیاء الرحمن و واولیہ شیطان کے اندر امام طیمیہ رحمتہ اللہ نے بات بیان کی ہے تو وہ بھی ایک دجال تھا مکار فریبی کیونکہ دجال کے معنی ہوتے مکار اور فریبی کے ایک دجال تو ہے جو قیامت سے پہلے بڑی نشانیوں میں سے جو آئے گا تو وہ دجال نہیں تھا البتہ دجال ہمیشہ پیدا ہوتے رہیں پیدا ہوتے رہیں گے دجال وہ دجال جو مکر اور فریب کرتے ہیں لوگوں کو ان کے دین اور عقیدہ سے برگشتہ کرتے ہیں توحید کے نام پر شرک کی دعوت دیتے ہیں سنت کے نام پر بدعت اور خرافات کی نشر و شاعت کرتے ہیں ایسے دجال لوگ تو ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہیں گے تو میں سے یہ بھی ایک تھا اور لیکن وہ دجال نہیں تھا جو قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے یہیں پر آج ہماری گفتگو ختم ہوتی ہے کے تعلق سے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اور جو قیامت کی بڑی نشانیاں ہیں اسے انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو دین اسلام پر قائم رکھے اور اللہ رب العالمین ہمیں شر اور فتنے سے محفوظ رکھے امین وہ اللہ علی محمد والا علیہ و اجمعین اجمائن و